نہیں نہیں یہ آپ کو سچ جیسا ہو گیا میں بہت محدود نہیں ہوتا ہمارے یہاں پاکستان میں اگر آپ اس کے علم میں توقع پر ملاحظہ فرمائیں تو کم سے کم مغرب کا وقت ہر موسم میں ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ رہتا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے پینتیس منٹ ہماری یہاں جب تک مغرب کا وط رہے گا جب تک کہ ایشان کا وط شروع نہ ہو جائے اس سے پہلے تک بھی جیسے اندھیرا ہو جائے لوگ سمجھتے ہیں چلو وہ اب ایشان کے ساتھ پڑھ لیں گے قضا ہو گئی وہ قضا نہیں اور ایک تو اوسط میں نے بتایا کہ ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ تو ہر موسم میں رہتا جیسے دن بدلتے ہیں اس میں اور آدمی کو چاہیے کہ جب وہ نمازی ہے اور نماز جیسی مقدس عبادت کی حفاظت کرے اپنے پاس کیلنڈر رکھے دیکھ لے کہ بھائی عشان کا کب شروع ہو رہا اس سے پہلے مغرب پڑھ لے جان کر کے تاخیر کرنا اچھا نہیں لیکن وقت پر ہی پڑھنا چاہیے لیکن جیسے سفر کر رہا آدمی نہیں روک سکتا گاڑی بس میں کسی میں تو اپنے منزل مقصود پر یا کہیں راستے میں مسجد مل جائے اشان کواہ شروع ہونے سے پہلے بھی اگر وہ مغرب کی نماز پڑھ لے وہ قضا نہیں ہوگی بلکہ ادا ہوگی